अंग्रेजी महीने की आखिरी झंडा दस का चला कई सालों से चला और ये सिलसिला शुरू हुआ था बेचने वाली मस्जिद में और चूंकि उस मस्जिद की अभी तरवीम चल रही है तो उस वजह से اس دس کو اس مسجد میں منتقل کر دیا گیا تو تقریبا چار مہینوں سے یا پانچ مہینوں سے اس مسجد میں ہر مہینے کی آخری جگہ آخر ہم جمع ہوتے ہیں اور ان چار پانچ مہینوں سے ہمارے دس کا ہمار جو چل رہا ہے وہ یہ کہ ہماری ہمارے, ہمارے معاشریف غلطیاں ہماری نشاندہی کرتے ہیں. آ رہے ہیں اس سے کہ اس میں ہماری اسلام چاہیے تو اس میں پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا عبادت اور طہارت, طہارت اور کی غلطیاں اس کے بعد عبادت کی غلطیاں اس کے بعد معاملات کی غلطی اور معاملات میں آپسی لین دین دی ان کی غلطیاں اور, غلطیاں اور پھر پچھلے درس میں ہمارے آپسی تعلقات میں جو باتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں ان کی غلطیاں اس کے بعد آخری پڑی آج کا اعلس ہے جس میں شوہر اور بڑی کے درمیان کی چند مدیاں سبھی کا یہ احاظت نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑا اور نمبر موضوع ہے لیکن جن مدیوں کی وجہ سے طور اختلافات بڑھ جاتے ہیں یعنی گھروں کے اندر فوٹ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے یا یعنی اختلافات آگے بڑھ کر تالاب میں بلا کر جا رہا جس کا سبب کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے جس کو غلطی نہیں سمجھانے یا یعنی جس کی طرف نہیں دیا گیا جس کو معام سمجھ لیا گیا تو اس طرح کی چکر کو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا اللہ سے دعا ہے کچھ ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی دوست اور ہمارے لوگوں کو ان کا تالاب سکون کا گھر والا بنائے عورت ایک مستقبل نہیں بلکہ مرضی کا جس میں اب یہی سے وہ تصور یا وہ نعرہ غلط جس میں اس کے اظہار شرکت کے شامل پیدائش اور اسی وجہ سے <سؤال> اللہ نے فرمایا اور نظر آیا دونوں کے حقوق نیچے گی اس کا بھی, اس کا بھی حافظ حافظ ہے لیکن عورتوں پر اور, ایک ایک اس کی کی پتا اور اسی وجہ سے بشمار محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس موضوع پر ملیں گی جس میں عورت کو مرد کی جنت اس اس کی بشا کچھ کتابیں کی کہ وہ اس کی اور روایات اور اور ہیں عورت کو جنگ کی بشارت کی چار بات اس کا شاہیا ہر عورت سلت سمجھا پانچ وقت کی نماز پڑھے اور را کے وجہ سے وحی پر خرجا اپ اشرح کاں حفاظت کرنے وضاع معنا اور عبد الشوقی نے تعقب کیے تو پیدا اللہ دخلت جنت ربھا من حيث اپنے رب آٹھ بات اس کے شادی میں جنت کے آٹھ اور جہنم کے ساتھ پرانے کریم میں ڈھائی سو بار گاؤں میں نہیں بندہ کی حال بت میں نہیں شور کہہ رہا ہے کہ پردہ کرو نہیں مانی جائے گی شور کہہ رہے ہیں مالنا پڑھو بات مانی جائے کہہ رہا ہے کہ میرے دوستوں کے سامنے بے پردہ کے ساتھ بیٹھو بات مانی جائے یہاں پر اندازہ تکو یہاں پر موقع ہے کہ رسول اللہ اللہ ہمیں فائدہ آپ نے ہمیں کشول دے دیا کہ بات مانی جائے گی اس اعتبار سے وہ کسی بھی محبوب کی मैं है ठीक है आप इधर है लेकिन पेट्रोल आता है गाड़ी पेट्रोल नहीं चलती पेट्रोल आप देते हैं यहाँ तो बात आपकी चली आप यहां पर रात पिता शिव का मसला जितने भी हैं चाहे बाइक पहले हो या गाड़ी की फातियां اس کے ساتھ نے علاج کیا اور وہ چیز اس کا غیر اللہ کا نام دیا گیا ہوا کا نام کرا گیا ہو گئے اللہ جتنی میں نہیں آتے دوسرے لوگ میں نہیں آتے چاہے جس شکل میں بھی کی شکل میں ہو پھر پولیوں کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو جو اللہ کے لیے آ جائے اللہ شروع ہے شروع کے اکبر ہے اس اکبر کے اگر قومی کے بغیر انتقال کر جائے تو ہمیشہ کے لیے جانا اس کے لیے مارکنی. بہت بڑا پہلے نے اللہ تو چونکہ عورت کو اللہ نے حد کے تعوی کیا ہے تو اللہ نے بدلا اللہ نے جنمت کی شکل میں اللہ اس کا تعبا اور دنیا اللہ نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ عورت کو اللہ نے مد سے اس کی جان کا اس کے جسم سے جسم اور پھر فرمایا کہ دس کی لگا دوسری بات سکون حاصل کرنے کا جانا میاں بھی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ایک دوسرے کے اجمینان اور طاقت کا ذریعہ ہماری نشانی بیس بائیس سال بلکہ کسی اور کسی اور ماحول میں کسی اور جگہ کسی اور افراد کے ساتھ اپنے ماں بھی شادی ہوتی ہے کے گھر لڑکی چند دن کے اندر ہوتی ہے ماں باپ بہن بھائی سب اسے اور پڑھنے میں اور شوہر اسے اور پڑھنے میں شوہر کا پڑھنا سب سے اوپر اور باقی سب اسے اور کھاتے ہیں شوہر کی محبت اللہ سے دل میں ڈال دیتے ہیں بیوی کی محبت شوہر سے کنجھا ڈال دیتے ہیں سکون حاصل کرنے کے انسان طرف محمد رسول اللہ سلم جب آپ ہاں پہلی وحی آتی ہوئی جبریل پہلی مطلب رشمی جب کی آیات ہوئی تو رسول اللہ کام گئے گھبرا گئے عجیب ترین مختلف کو آپ نے دیکھا اللہ کی طرف سے ایک ایسا آپ کی طرف ایک ایسا وزن ڈال دیا گیا اس کا بوجھ اس کے بوجھ کے آپ تاب دے رہا بڑا ہی جو آپ کو کیا تشریف آئے مائی س کے پاسکون کے لیے راہ کے لیے اسلام کے لیے میں تسلیم کے لیے میں سمیجہ کی دراز اے محمد آپ کے ساتھ اللہ کوئی برائی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ میں غلط نہیں ہوگا آپ کے ایسے اخلاق اتنے اچھے اخبار اتنا غلط اثر رہے کہ آپ دسوں کو قائم کرتے ہیں اور دوسروں کا کیا تھا تقریبا اچھی اچھی ایسے غلط اسباب ہمارے پڑھا کھایا جاتا آپ کے کوئی برائے نہیں تصدیق سکون کا دریا ہمارے سب کیا اسی طرح مشکلات مسائل میں پریشانیوں میں شوہر بیوی بی کے تصول حاصل کرتا اور بیوی بی شوہر سکون حاصل کرتا یہ اللہ نے نظام بنا لیا یہ اللہ کی نشانی اور پھر فرمایا کافی سی چیز اور جانا گنگا کو مبدتوں ہمارے درمیان میں چاہوں کو اور رحمتوں کو دی بنا دیا یہ دی چاہتے ہیں رحمتیں یہ اللہ کی پرجا کر جو قائم ہوتے ہیں اور دیوی کی جو خاندان جو بنتا ہے سہمتیں رحمتیں جو اللہ کی طرف سے ذریعہ کی اللہ نے کی بنایا وہاں پر تکلیفیں اور مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں اس میں ہماری چند غلطیوں کا نشان ہوتا ہے اور آج کے میں میں اپنی غلطیوں کی طرف شادی کہنا چاہتا ہوں جو ان رحمتوں کو سہمتی جی بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے تو آئیے ہم ذرا آپ کی طرف کریں جو میاں اور بیوی بی کے درمیان شاور بیوی بی کے درمیان پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور ان سب غلطیوں کا اطراف کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے لیکن جہاں کئی غلطیاں ہیں اس اسے میں فوائد آؤٹ کرتا ہوں اور یہ غلطیاں حصل کی ہیں یہ دو غلطیاں جو شاور بیوی دونوں میں پائی جاتی ہیں بھی کرنے وہ شادی ہو رہی بھی بولتے ہیں غلطی ہوتی ہے اور ماری جاتی ہے ہم کہتے پہلے شوہر شوہر کی غلطی ہے پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیوی کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یا گھر کے اندر پریشانی کیا ہے کہ اصطلاح اترا بڑھ جاتا ہے پہنچ جاتا ہے تو ان غلطیوں کو بیوی کی جو غلطیاں ہیں وہ ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ تین کیٹیگریز ہیں یہ تین قسم کی ہی غلطیاں ہیں جس کا ذکر ابھی ہم شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آئیے وہ غلطیاں جو مشترک بینی کے اندر بھی ہے شوہر کے اندر بھی دونوں اس معاملے کے اندر ہیں سب سے پہلی چیز نمبر, نمبر ایک شادی کے بعد شور بی ایک دوسرے کی فطرت کو نہ سمجھ ایک دوسرے کی تربیت کو نہ سمجھ کیونکہ اللہ اعلیٰ نے مرد کی فطرت ایک طریقے سے مدد بنائی ہے عورت کی فطرت ایک خاص طریقے سے چند باتیں اس کی فطرت میں اللہ نے رکھی ہے اور چند باتیں اس کی فطرت میں رکھی ہے اس کا سمجھنا بہت ہے اور یہ اگر سمجھ جائیں تو پھر بہت ساری باتیں دو اور نہ سمجھنے کی وجہ سے شوہر بیوی بی کو درست کرنا چاہتا ہے بیوی شور کو درست کرنا چاہتی ہے تو فرم تو سمجھ محمد رسول اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ عورت عورت کو اللہ تعالی نے پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا اور دوسری روایت بائی بائیں بائی بائی پسلی سے پیدا اور پسلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ڈیڑھی جی ہوتی ہے جی سیدھی ہوتی تو ये भी होती है इसी कहना चाहे लोग क्या होगा टूट जाए इस बयान करके इसका सिक्र करके कर पाया कि अगर तुम औरत को चुकी औरत पैदा होती है चाहो तुम्हें चाहो बिल्कुल देश अमेरिकाओ ऐ वैसे ही होती भाई जो चाहो नहीं करेगी इससे हमेशा वैसी रहे न मुमकिन ممکن اسے کرنا اس کی فطرت الگ بنائی آپ الگ بنائی تو بمایا کہ جس طرح اللہ نے اس کو بنایا تو اسی سے رکھتے ہوئے پایا ہو جس طرح کی تم اسے جہنی فطرت پر باغی رکھتے ہوئے جس طرح سے تم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو کہ اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو کس ہوا تلا ہوا اس کو ہڈی ٹوٹ جائے ٹوٹنا کیا ہے تو یہ فترتوں کا جاننا بہت ضروری اور اس پہ اہم ترین بات کیا مرد کی فطرت پہ نے یہ قسم کی منالیت والا مسئلہ اپنی بات کو منوانا اسی وجہ سے اللہ نے جا کے کھڑے جانا چاہیے اور اللہ نے اب اس کی قسطیں ہوگی نہیں ہوگی اس کی فطرت اللہ نے فولیت والی بات اپنی بات کو منوانا یہ اس کے دل دماغ کو ہوگا نہیں ہوگا اور جب عورت وہیں پرت کا نیچی مر پیٹنے والی بھی تھی رحمت اور شپتر گندہ ہلانا بہت سی زیادہ اسی وجہ سے اس کو ماں کا درجہ لیا رحمت اور شپت بھرپور پوری کائنات کے اندر والی یہاں بات وغیرہ ضرورت چاہتوں والی جس کے اندر محبتوں کا ایک بھرپور سمندر ہے اب یہاں اور اگر آپ زبردستی اپنی بات کو منوانا چاہیں تو اور نہیں مانتے ہو سکتا مان سے منوانا ہے پیار کے دو دونوں جو بات زبردستی مارپیٹ سے آپ نہیں کروا سکتے محبت کے دو باتوں سے مسکراہٹ کے دو مول سے آپ کے جنگل میں بیٹھ جاتے کیونکہ اللہ خالا ہے استدا کی فضر اس کی بارا. نرم فطرت محبتوں والی سطح تو کو سمجھنا एक दूसरे की फितरत को ना समझने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं नंबर दो मिया और बीवी शौर और बीबी इनके लिए बहुत जरूरी है कि आपस में अंडरस्टैंड मिजाजों को समझा एक फिसरत मसला दूसरा मसला क्या है मिजाजों को समझने का मसला बीवी शौर की मिजाज में और शौर बीवी की मिजाज को समझें संद नाफसद इस बात से यह खुश होती है इस बात से वो खुश होती है ये अगर बातें समझ आ गई एक दूसरे को मिजाज का पता चल गया पसंद नाफसद का पता चल गया तो बहुत सारे मुझे मुझे वो चीजें नहीं करती शाहौर बीवी को नाराज नाराज नहीं करना चाहता है नाराज होती है یہ پسند نہیں ہو سکتی اور اسے اشتہار بہت سارے تو مزاجوں کا سمجھنا اور ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ بہت سارے اختلافات کو جنم دینے سے ہوتے ہیں نمبر تین مسئلے جو پیدا ہوتے ہیں ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا آپ کی بیوی آپ کچھ اور رکھی آپ کے چیئرمین بہت سارے بہت اچھے اس کو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے مدد لینے کی آپ کی تعلیم کریں آپ کو احترام نہ کریں آپ سے گالیاں دیں اور خصوصاً اس نے مردوں کی طرف سے کی کیے کبھی مار دی ہاتھ ہات بڑا کی کبھی چانٹا لگا دیا پھر اس کو اللہ خاصل نے مارنے سے منایا اور خصوصاً چہرے پر مار روایتوں کے اندر بڑے اور اس کی حالت اور ایسا کرنے والا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کبھی نہیں سب عورت کا ہاتھ اٹھانے سے اللہ آپ کو طاقت کی ہے قوبیت کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رکھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کر کے انسان کا درجہ ہی نہ دیں بلکہ شریر کے حیات ہے آپ کی رہائی کے حیات ہے لہٰذا اس کا, مطلب کا احترام بھی بہت ضروری ہے اور اسی طرح جہاں آنے تانے مطلب دیے جاتے ہیں یا گاڑیاں یا مارکیٹ یا تو کئی جگہوں پر تمہارا باپ ایسا تھا تو ماں باپ کو کھینچ کر سوری دی جاتی لیکن اور تھا اور, اور انڈیا کے دباندار ہو جائے تو ماں باپ کو ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ایک دوسرے کی حالت روکی نہیں اور اس میں بڑے بزرگوں کو ان کے بزرگوں کو ان کے بزرگوں کو کھینچنا یہ طرح کا اور زبانی ہے اور اسلام کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے نمبر چار پھول یہ تو ایک چیز ہے لیکن پانچ چیزیں جو بھول شوہر سے ہوتی ہے یا بیوی سے ہوتی ہے ایک بہت بڑے جیسے کہ ہمارے پاپا بھول ہی تو بھول کی وجہ سے اب یہ بھول اس پر انسان اگر کچھ بھول جائے تو بیوی سے مفید اب یہاں آئے مانگی بھی آتی ہے بولتی سمجھیے اب غلطی کو غلطی نہ سمجھنا اپنے بھول کو بھولنا نہ سمجھنا یہاں بسائی پر بسائیں پیدا کرتا ہے اس طرح بیوی کو کچھ کردھا گیا بیوی بھول گئی اب آؤ آم चाहे माध्यम खाई करें सॉरी करें ऐसा खत्म हो जाए अभी छोटा सा सॉरी बस्ती हो गई छोटा सा जो है शैतान रोक देते हैं क्या आपकी नहीं आपका पास कर دلحادا. امدن اس طرح کی رول کو نہ کرے اور اگر پھول اگر ہو جائے تو وہاں پر معاملے کو آپس میں ایک دوسرے سے مادری سفائی سے اس معاملے کو حل کرے نمبر پانچ آپس میں شکوش ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ یہ شکو شک والا مسئلہ یجمان ہونے کا مسئلہ یہ میادی کی زندگی تباہ کر دیتی تباہ کر دیتا ہے. جہاں پر عورت شخص شکل مزاج ہو جائے یا مرد شخص مزاج ہو جائے وہاں پر زندگی کے سکون اب دور دور درمی تلاش کرتا سکون وہی زندگی میاض بیان شور غنی کی محبتیں یہ رشتہ یہ جمال کا رشتہ یہ مضبوط رشتہ رشتے کے اندر شک نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر اجتمان دام شک ہو ہر معاملے شوچ ہے آپ اس میں بیٹھایا تو کرنے جائیں کا ہونا ہے یہ بھی کسی بات اس سے تعلق کیا کریں گے پیچھے اپنے کام میں سے فون نہیں ہوگا گھر جی کے مسائل بیوی کے مسائل میں اسی طرح اگر بیوی شکری نکال آفس میں بیٹھے فون پہ چھوڑا آتے تھے کرتے کر رہے چیک کر پیپر ہے کہیں سے کر ہیں فون بھی سجائے بات کر سکتی اور برباد کر دیتا خود کی زندگی برباد ہوتی ہے اور شہروں کے برباد کر اور بیوی کا رشتہ اعتماد یہاں پر کی کوئی گنجائش نہیں ذرا کی مزاج بیویاں ہوتی ہیں کے جگوں کی تلاش ہے پت کے, کے فونوں میں آپس میں اعتماد پیدا کریں شک کو دور کرے آپ کو کوئی مسئلہ نظر آئے کوئی سوچ ملے اس چیز کا شکا مسلے گی دیکھیے آپ کے ساتھ یہ بات میرے سامنے بسان تاکہ دلندگی चीज شک کو جب انسان اپنے اندر پالتا ہے شک بتا ہے تو پھر وہاں شک اتنی بڑی عمارت ہو جاتی ہے جس کی کوئی بری دی. نہیں لیکن اتنی بڑی عمارت ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ اس گھر کے اندر پہنا اس کی رکشا تو لہذا آپس میں یا جماعت کو پیدا کریں اور شک اتنی جتنی باتیں اس سے اپنے آپ کو اور یہ شخص دے جاتا ہے یہ چھٹی چیز بد گما نہیں کی طرف تجسس کی طرف کمان کی طرف سے کمان پیدا کرتا ہے یہ گمان تجسس پر مجبور کرتا ہے جس پر مجبور کرتا ہے اور یہ دونوں ہی بڑے گما کے نام نشانی ہوتے بہمان آنے والوں شریف گزیر اور نمبر زیادہ کمان کرنے سے بچو اس لیے کہ زیادہ کمان کرنا کہاں جاتا ہے بعض کمان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو نام ہٹا دیتے ہیں بد گمانی پورا کمان کرنا بت خیالی کرنا وہ نہ آپ کو دور سے شیان چلتا ہے بربادی کراؤ کچھ نہیں اور, انسان کے کو بنا دے دی اور نمبر ایک دوسرے کو احسان والا معاملہ اگر تمہارے معاشروں کے نواجی احسان کرو اچھائی اور بھلائی کرو اس لیے یہ بڑا دوستوں کے ساتھ لیکن جو شہادت ہوتی ہے وہی معتبر باہر والے موتبر نہیں کیونکہ بیوی اندر کی انسان کو جانتی ہے باہر والے سے باہر انسان کو جانتی ہے اور اندر کی انسان کو جانتی ہے بیوی اس کی شہادت موتبل ہے اور محمد رسول اللہ کی گواہی آپ کے اخلاق کی گواہی اس نے سرٹیفکیٹ دیا اس نے سب سے پہلے آپ کے آپ کے اخلاق بیان کیا آپ کی شہر کے حیات میں میں نے بڑی یہ متبر ہے سوال اللہ نے آپ کو فصیرت کی میرا سب سے بہتر انسان جو ہے اپنے پری بچوں کے ساتھ ملتا سلو کرے یہ خیریت یہ بہتری اللہ نے آپ کے ذمہ رکھی ہے تو اگر عورت جذبات کی اگر کچھ کہ دے تو آپ اسے سے ڈبل گالیاں بتیں آپ اس سے جو ہے اگر وہ کچھ کہیں تو آگے بڑھنے جو ہے مار دیں یہ جو ہے وہ چیزیں جو انسان کو طرف شیطان کے بات کرنے جاتی ہیں نمبر آٹھ سے تدالک کروا دیتا ہے ساتھ گھروں کے میرا حکم ماننا کرتا ہے حکم دیجیے حکم کیا ہوگا ہے سے بات نہیں کر کے گھر نہیں آزو گھر میں آگے کرتا ہے رشتوں کو کاٹ دینا اور یہ سمجھتے ہیں میرا آٹو چل لیکن آپ کا آٹو چل رہا ہے یہ کہاں لے جا رہا ہے کبھی سوچا ہوشتوں کا پتا کرنا رشتوں کو توڑنا کرنا ہے اپنی بہت نہیں بیچ سے رابطہ نہیں رکھنا سوال ہے اب بیوی بی کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ سے بتا تھا بھائی بہنوں سے بتا تھا میرے دوستو یہ رشتے انداز کے بنائے ماں تو نہیں تھا یہ آپ کے بنے رشک نہیں یہ اللہ کے بنائے رشک تو لہٰذا آپ کے کاٹنے سے کٹنے والے نہیں یہ رشتے باقی نہیں خیال کو شکل میں تم نے رکھی تو انہیں فرمائیں گے تو اس سے اور تج سے جو راتی رات جو تجھ کو جوڑے گا اس سے جوڑو جو تجھ کو کاٹے گا اس سے کٹو اور شائی کی شکایت کو جو قبول کریں گے شبال شکایت کو قبول کریں گے شبال کرے رشتوں کا کاٹنا یہ بہت بڑا چرم ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوی کو شوہر سے روک کروں سے آپ اس کی محبت سے کاٹ کر یہ سمجھیں گے محبت شائع دیکھے گی محبت کی آپ رشتہ مضروب کریں اور وہ آپ کے ساتھ محبتوں کا مضبوط کرے گھر بستے ہیں یہ راہ پتیں ایک یہ برکتیں ہوتی ہیں یہ پر محبتیں قائم ہوتی ہیں تو لہٰذا اس کو کسی بھی سورج سے نہ کیونکہ دنیا کے راشٹرپتی نہیں اور آپ اپنے بھی اللہ تعالی کی جگہ میں اور نمبر نو جہاں پر ایک دوسرے کی کچھ خامیاں دیکھی جائیں تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے یہ باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کتنے فساد بڑھ جاتے تو ہونا کیا چاہیے شوہر پیڑ آپس میں بیٹھے جو بھی آپس کی خامیاں آپ کو بے فکر کریں اسلام کی خالی تنفیب اسلام کی خاطر ہو خود محبت کی دلیل ہے ٹی وی شو میں چاہتی ہے یہ جو ہے عمر کاری نہ کرے اس کی آپ کہتے آپ موز دیکھیے آپ موز دیکھیے جو ہے جو ہے یہ بڑے چیز نہیں چلے چیز آ اسلام اور اسلام سب کے سامنے اس طرح شوہر आपके कल आजकल नहीं बात आजकल आप के बीबीपी ज्यादा बैठ गए बच्चों से बातें हो गए से बातें होगी इन न से बात हो जा रही अब आप कुरान बैठे कितने दिन हो गए सारे दिन के अंदर हम कितनी चीजें पड़ी इस तरह की बातें اسلام کے خاطر دیکھ آپس میں اگر اس طرح کی اسلام کی مستی سے اگر ہوں تو پھر وہاں اس سب کے اندروں سے روک تھام ہوتی اب اسلام ہو رہی ہے لیکن سب کے سامنے آپ تقریب کرتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے یا پسند یہاں پہ جھگڑے پڑ جاتے ہیں یاد رکھیں کسی کی بھی اسلام صرف چاروں ٹی کی نہیں کسی کی بھی اسلام اپنے دوست اپنے بھائی اسلام کے لیے آپ جو کسی بھی کہنا چاہتے ہو آپ اس کی تنہائی میں تنہائی میں کہنا ہے اسلام سب کے سامنے کہنا ہے سب کے سامنے اس کی عزت سب کے سامنے اس کی عزت کو اس کو بے عتی کرنا اور کئی اوقات دیتے بندہ باتیں ماننا بے عزتی ہوئی باتیں لیکن آپ اس کو تنہائی میں متعارف آپ کے احساس کی دلیل ہے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہے اس طرح شور اور ٹی وی کی آپس میں توجہ اختیار کریں کچھ بات یہ کہ آپ کو پسند کی آ رہی شور کچھ بات یہ کہ ٹی وی کی پسند نہیں آ رہی ان کو کہنے کے بجائے آپ دور ہی بیٹھیں آپ دونوں ایک دوسرے کو ذکر کریں لیکن یہ چیز آپ کو پسند نہیں آئی لیکن یہ چیزیں جو وہ ہیں میرے مثال کے خلاف ہوں اگر آپس میں اس طرح کی بیٹھکیاں ہوں تمہارے خیال ہوں بس کے حالات نمبر دس گھر کے رازوں میرے دوستوں باہر کے لوگوں کے ساتھ شریف کروں خاص طور پر گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں بیویاں بی جو ہوتی ہیں اپنی کے ساتھ یا ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی ماؤں کے ساتھ شوہر کے مسائل شہور کی کمی یہ شوہر کے اندر میں کوئی ایسے مسئلے پسند نہیں آ اسلام کے زمانہ تو نہ ہوا آپس میں پارلے سے آپ کریں میں بیٹھک کریں اور اس کے بجائے آپ کسی سہیلے سے کہیں بازو بازی سے کہیں پڑوسی سے کہیں گے میں کہیں گے وہاں پر جب بلکہ ان لوگوں کو ایک سوچا مل جاتا ہے آپ کمزوری کے ہاتھ آ گئے جب گرین موقع ملے گا کمزوری جہاں پر آپ کا بیسا کی کیونکہ آپ نے اپنا حفاظت کو دے دیوں کی حفاظت ہے رازوں کو دوسروں سے کریںل آئے اگر کریں. آپ حالات آپ کے خاتون سے باہر ہو گئے تو پھر آپ وہاں پر کہ اب کسی کو بڑوں کی بھاؤ کرنا ضروری ہے اور تاکہ مسلے اور بگڑ جائیں تو پھر وہاں پر آپ یا ان کے بڑوں یا آپ کے بڑوں جن, جن کے ساتھ خیر اور سلاح نشانیاں موجود ہوں ان کو آپ لائیں یا ہو سکتا نمبر گیارہ ام میں دہر چکے ہمارے ماحول کے اندر لوگ خاص طور پر نوجوان نظر جو شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد چوک دیکھتا ہے کہ میری امی کا ہے فلاں ہندوستان کی کتاب فلان یہ اب وہ بنا کر وہ چیزیں بیونتا کیونکہ وہ جو اس نے پردے پر دیکھا چھوٹے اسی طرح بی سوچتی کہ شور شوق کی طرح آؤ تھا ہیرو کی طرح آؤ وہ ہیرو پردے میں تو کے لیے اور یہ ہیرو अब वो तो घटने की जो फिल्म है वो आप भी चाहती है अभी पूरी जिंदगी के अंदर वो जो कुछ हमें पढ़ने दे में देखा तो छूप है और इन फिल्मों को और इन को, हीरो आइडियल बनाकर मेरे दोस्तों यही घर बर्बाद यही घर बर्बाद तो लिहाजा हीरो हमारे लिए आइडियल हमारे लिए, صحابہ نام ہے ما عائشہ مائی خلیجان اور فاطمہ صحابیات کو دیکھیں وہ کس طرح شوہر کی اور صحابہ کو دیکھیں کس طرح آپ نے اپنی خان کی زندگیاں گزاریں اور پھر یہاں اسلام ان سکموں کو آپ تلاش کریں زندگی کی طرف اسلامی تو سب سے اپنے اور جائے ان کو کر پر دخلی جو جاتی ہے اس سے اپنے گھروں کو بچائیں اور نمبر بارہ اختلاف ہر جگہ موجود ہے کوئی اگر اختلاف سے شادی نہیں یہاں تک محمد اللہ عبیثیف کرتے دن بھی اختلافات ہوا کرتے ہیں صلاحات ہوا کرتے ہیں لیکن اختلاف کی کثرت اگر ہو جائے ہر بات میں اختلاف ہر چھوٹی بڑی چیز میں اختلاف تو پھر یہاں پر اختلاف دلوں کو مختلف بنا دیا کثرت اختلاف دور کا اختلاف بن جا دل مختلی ہو جائے جب دل اس لیے زیادہ شاد اختلاف ہو گا کرو استعمال کرتے نہ ہو اس لیے کہ یہ اختلاف جب زیادہ ہو جائے جب دل مختلف ہو جائیں دل پھر جائیں تو پھر وہاں پر وہاں پر مجھے دیکھیں اور مطلب تیرا شور تین اگر آپس میں کبھی جھگڑا کر جائیں تو کوشش کریں کہ جھگڑا لچھوں کے سامنے نہ اپنے اولاد کے سامنے نہ جو کچھ بھی آپ بولنا ہے اسے تنہائی کے کمرے کے اندر بولنا बच्चों के सामने ना करें कि इसके इसके और बच्चे आपने में बच्चों आप के अजात आपके जोड़ों में से पकड़ जाए और वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सके और बच्चों का फ्यूचर नहीं बन सका जिनके पापा हमेशा लड़ते रहे جن کے گاؤں کے اندر پیشہ اختلافات ہیں ان اختلافات کی وجہ سے یہ بچے ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کے اندر کمزوری آتی ہے اور ان کے اخلاقی آتی ہے تو نے بچوں کا فیوچر بنانا آیا تو اپنے اختلافات کم کریں اور اگر کچھ کرنا بھی ہے کچھ کہنا بھی ہے تو اپنے کمرے کے اندر تنہائی کے اندر کر اور نمبر چودہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے بڑا مسئلہ میاں اور شور کی جو تنہائی کی ضرورت ہے جو بستر کے اندر یہ دوسرے کے ساتھ کھل کر شریف ہونا یہاں پر شور حیا کی بات ہے شور بھی اور باتیں گے بہت لوگوں کے لیے بات غریب ہو لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ سرا سے بھی محمد وسلم اللہ وصول کے سے بھی ملتی شور بیان میں طرح کے تعلقات مکمل ہوں جتنے مکمل ہوں گی جتنے صحیح ہوں گی جتنے آپ گی اتنے محبتوں کا دوا محبتوں کا دوا ہوگا یہاں پر بہت سارے جو خاندانوں کے اندر کیا شور بی کے اندر یہ بات سننے میں شرم آیا جب اللہ نے فرمایا نیا کے تعلقات اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے لباس اور وہ تمہارے لباس یہ لطیج تعبیر ہے کہ اللہ نیا جسم اور لباس کے میں ہے انسان بھی پڑھتے اور اس کے جسم کے درمیان کوئی پڑھتا ہے شور بی کے درمیان بھی کوئی پڑھتا ہے یہاں پر پریشر آیا یہاں پر شور بی ایک دوسرے سے جس طرح نظر خاند کرنا چاہیے جس طرح اپنے فائدہ اٹھانا چاہیں اللہ اسلسم محمد رسول اللہ حسن کے پاس صاحب ہاں آتے میں اپنی بیوی سے میں اپنی بیوی سے کیسے پیدا ہو میں اپنی بیوی سے کیسے پیدا ہوں اور روایت میری اپنی بیوی سے کون سی چیزیں ہر کیا ببا دیں کون سی چیزیں ہلا تو الٹا خاص جو آپ نے ساتھ کمایا آپ نے ساتھ کمایا جو کی مانگ آپ نے فرمایا کہ دو باتوں سے بچو دو چیزوں سے بچو دو چیزیں کام ہے کمپلنا اس کو اتنا ٹھیک ہیں تو آپ جواب دیں جو چیزیں ہرامل فکر جو چیزیں ہرام کر کیا اب ان دو چیزوں کو رسول اللہ شاسو نے مینشن کر دیا کہ دو چیزیں ہرام دو چیزیں حرام ہیں ان دو چیزوں کو چھوڑ کر شوہ اور بیوی آپس میں جس طرح جائیں آپس کی مرضی سے آپس کی مرضی سے فائدہ اٹھا سکتے کوئی چیز ان دو چیزوں کے علاوہ آرام نہیں ایک دوسرے کی کے شہر ہوتے بہت ساری غلط طرح روایات پیش کرتے ہیں اس معاملے بال دیوال اور بی کے درمیان ایک دوسرے کا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا اور شیبان باہر طرف اس زیادہ صحیح جتنے زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے کلیئر ہو جہاں تک کہ آپ لیں کہ آپ مجھ سے جو مطمئن آئیں اسے سے سیٹسفائی تاکہ آپس کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی کوئی خواہش آتا رہے ایک دوسرے کی ایک ایسی ایس ایس ایسی چیز جو شوہر کے دماغ میں ہو بیوی کے دماغ میں ہو اور آپس نہ کر سکے اس طرح کی کوئی چیز باقی نہ رہے دا. اسلام یہ چاہتا جا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان محبتیں اتنی زیادہ مضبوط ہوں کہ بیوی اسے اور پر نظر نہ کرے شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کے اسے اور پر نظر نہ اٹھائے اسی وجہ سے جانتے تھے کہ شوہر بیوی کے درمیان یہ جتنی باتیں اسے اٹھنا خصوصی سوال جب میڈیا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور سے تعلقات قائم کریں تو کیا, کیا اتنا نہیں کیا اطنا نہیں چاہتا ہے اتنا تو جب اتنا کو چھوڑ کر وہ چاہے تعلقات قائم کرتا ہے حلال کے تعلقات قائم کرتا ہے تو پھر وہاں کا چلتا کو بھی دے گا یہ اسلام نظریہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ چھپنی کی چاہیے خواہشاتی حلال میں پوری خراب نکلنا جائے کسی وجہ سے کسی نشان مضبواہر اور مضبوط کیا ہے سلاح یہ بھی لہذا یہاں پر آپس میں پیدا کیے سوائے ان دو چیزوں کا رسول کا ذکر کیا ہے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں رسول اللہ شاس کی شریعت میں اپنی جی شاوری کے درمیان حلال ہیں اور آخری بات کے معاملے میں ایک دوسرے کے لیے دعا میں سب کی دعا کرائی دعا اس کے رسول میں سکھائی پتا میں فرمایا اور جائیں ملے سکون ہے دیکھو، دیکھو. دیکھو، دیکھو. کہ اللہ کی کہا نے رکھا بجائے اور تفریح کا ہمیں بنا محمد اور رسوم اللہ صاحب ایک گسے کی محبتیں قائم ہونے کے دوسرے کی محبتوں میں مضبوطی کرنی ہے محبتیں پیدا کرتے جو ہے نا چاہیے وقت و سلامتی کے راستوں کی دعوا میں اور یہ دعا بھی کارگر ہے صلاحات دوستوں میں صلاحات ہیں یا گھر کے اخبار میں اصلاحات ہیں بھائیوں میں اسلامات ہیں ان کے لیے دعا بہت اچھی دعا اور بہت مجرم دعا اور بھی نہ جو آپس میں اپنی بات چیت دیتا ہوں کر دیتا ہوں شبر کی غلطیاں میں تفصیلیں رہنے کا موقع نہیں ہے نمبر ایک सामने आते देखिए तो बेचारे खुश औरतें औरतों पर छोटी छोटी बातों पर आप जी को बड़ी चीजें नहीं कहा اکثر یہ لیکن کر کے کپڑوں کی تاریخ ان کے بنا ان کی تاریخ تو جو کہ تعلیف بات کرنا یا آنا ایک بہت بڑی کمی عام کو پر مطلب نظر پائے گا نمبر دو عورتیں چاہتی ہیں کہ شوق کچھ وقت تھی کچھ ٹائم تھی ان کی باتیں سنی میں نہیں لیپ ٹاپ پڑے رہے موبائل پہ بنڈے بڑھے رہے فیس بک پہ پڑے رہے ٹی وی پر اس کو بڑے اپنا کوئی اور دوست کا یا وہ بڑھیا اب چین اب جو ان کے پاس نہیں ہے تو سرکی پاس پھر وہ تعلقات اور نکل گئے پیسہ کر دیا سبب کون بنے اور کر اس بات بہت سارے کے ساتھ پیتا ہوں اور یہ فیس بک جتنے سوشل ویب سائٹس ہیں میرے دوست کے ساتھ زہ ہے کہ ہمارے معاموں کے ہماری بیویوں کے ہمارے بچوں کے آپ کو بچائیں والوں کو بچائیں لیکن اس کے اندر خیر کمیشن کیا ہے اللہ ہے خیر کے معاملات میں کی نگرانی میں مجموعی طور پر لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے اتنے اتنے جہاں تک ہو سکے آپ کو خیر کے نام سے ہوتے ہیں شروع کے اندر اور شرا شرمی کرتا ہے میری بات مجھے وقت کیا جو دل برف مسئلہ ہوتا ہے وہ دل کے اندر آپ سن لیجیے دنیا کے منشو نے بات بدلائی کہ عورتوں کی جو فطرت ہے اس کو آپ اگر جان دیں اس طرح مردوں کی جو فکرت ہے اگر عورتیں جان گئی تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو لہٰذا عورتوں کی فکر یہ بات ہے کہ ان بات سنی جائے نظر اندازہ کیا جائے نمبر تین سو کے بات بھائی جا جی اکثر اوپر چھوتے وادہ شامی کرتے جو بات کہتے ہیں ان کو پوری نہیں کرتی अभी से क्या होता है शौहर पर जो एहतमान जो होता है वो कम हो जाए ट्रस्ट के अंदर कर्मी आ जाए और जहां ट्रस्ट के अंदर आ जाए इंतजी आ जाए तो लिया जो बातें कहेंगे सलाह से कहें और जो बात आपने कही उसको निभा करने के लिए उसके बाद वो रात में बोला काम निकालने के लिए बोला کام نہیں کریںفیس بات پر آپ کا بھروسہ کرے گی تو لہٰذا جھوٹ میں سے بھی شریف میں منا یا میرا گنا اور خصوصاً یہاں پر بےکار کے جھوٹ بولنا اور بےکار کے واضح کرتا ہوں کہ آپ کے بھروسے کو ختم کر دیتا ہے نمبر چار شوہر اگر بخیر ہو نہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو تو ساتھ دی یہ بھی کوئی چیز مان رہی جائے چیزیں چیز ہے آپ کے پاس پیسے نہیں آپ سمجھاتے میں پیسے نہیں کر سکتا ہوں آپ کے پاس ساتھ دیکھیں, تمام یہ چیز آپ کو ٹی پر سرچ کرنے لگے تاکہ یہاں پر جو محبت پیدا ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ یا بیوی کی جو محبت نام کے لیے پیدا ہونے چاہیے یا آپ کے مخل کی وجہ سے پیدا نہیں بعض ہوتے ہیں سرچ کرنے جو اس چاہتے ہیں تو اس وجہ خرچ کرتے بیوی کو کبھی اسے بٹنے لگے پیش نہیں ہیں. سب چیتے اس کی پر کوئی چیتا یہ سب چیزیں جو ہے ذہن دماغ میں آپ کا خوشبر ہونا یہ باقاعدہ ہے زندگی کے اندر نظر انداز ہوتا ہے اس کا اندازہ میں پر پر خرچ کرتے ہیں اس پر بھی خرچ کریں نمبر پانچ مربت کا نام مرد اس طرح ہو کہ چنچی دانے چنچیوں کے دان کیا جو پورا نمبر ایک عورت یعنی مرد ترتمد نام پر سے بات کر رہا ہے بے بدا کوئی بےت نہیں بے برت انسان یہ بہت نئی نمبر دو بی کی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے اس حفاظت کوئی ذمہ داری نہیں نمبر تین جورت ضرورت ہے جلت بندہ نہ بتا بیوی کے سلسلے میں جا کے بڑھ کر کچھ کرنا کوئی چڑھا دینا میں کیا میں کیا آپ سے جانے اور اپنی ذمہ داری نہ تو یہاں پر ضرورت مندانہ ہونا یہ بہت ضروری ہے ذہن میں جب آپ بے کار آپ کے بارے والی اس سے باپ اچھا کام کو پورے آپ کیا سوچ پر کام آنی چاہیے اور پھر گئے چار کر دیا ہے آپ سے بتانا تو دیکھا تھا بار آپ نے کرو اور نمبر پانچ وقت کے <affair> <explorations> <totline> <totline> <legitkeley struggle> <yogurtWhat>, <totline> <themselves> ماحول کو کیسے جو ہے آپ ہینڈل کریں یہ چیزیں اور اسی طرح اعترافیاں تو اعتراف کرتے آپ دی، دی، دی دی کے اندر جو ہے سب چیزیں داخل کیا نہ ہونا یعنی اب یہ سب چیزیں اگر ہو तो भी آپ کو پرتی سمجھے گی بتائے ہونی چاہیے کوئی है लेकिन طور पर مثلا کر مسئلہ ہو بچوں کا مسئلہ ہو اپنے یہاں پر بیوی سے مشورہ ضروری ہے تاکہ اس کو اس کی بھی اہمیت ہو اس کی بھی بات جیسے چیز آئے اس बात بھی بات ہے اور مشورہ تو آپ کریں تاکہ یہاں پر مسئلے کبھی بات ایسی ہوتی ہے کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی بیوی کے ذہن میں آتی چھوٹی بات ہوتی آپ کے ذہن میں نہیں آتی بیوی ذہن ہم پیارے ہیں صحیح جو کیا مسکرات ہے پتہ ہے کیا پوچھیں وہ کیا ہے تو کیا معلوم اپ کس طرح اس طرح کی سوچ طرح کی کی حالت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اپ سے فرمایا کون تجھ کو اپ سے فرمایا ہم نہอัลما اپ سے فرمایا کون دانش والا لیکن اپ نے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پریشان صحابہ پاک کے تمامیاں کے حال ہو گئے ان جانوروں کو کر دو ہمیں واپس چلنا صاحبہ صاحبہ انتظار تھا کہ محمد ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے تاکہ وہ انتظار کہ میں کہتا ہوں اور یہ سن رہے پریشان تو ایسے سلام رکھے دادا تھا باقی پیاری بھی آپ نے دیکھا کہ پریشان میں صا سے کہہ رہا ہوں میرے ہلاک ہو جاؤ اپنے قربان كر دو تیار ہو یہ لوگ شاید اس بات کا آپ اپنے مہین ناز ہو جائیں آپ اور خوب مل جائے اگر آپ آگے بڑھ كر والے قربانیاں کر دیں سر والے اپنے جانور دیکھا شاپ ہو گئے تو مان اس دیے کیا مسلمان کیا گیا مشور کی مصرح کیا لہذا جو باتیں سے مشورہ لی جا سکتی ہیں ان باتوں کے اندر مشورہ لیا جائے مد کی کے تحت شاسم نے بی بی کو اگر شوہر میں بلائے تو اسے مطلب چاہے جیسے چاہے کس آدمی چاہے بیوی کی جذبات کی لیکن یہاں پر اس بات ہمیں ضرورت ہے کہ آپ بیوی کے حالات का دیکھیں اس کی صحت کا خیال کریں اس کے جذبات کا خیال کریں اور جو ہے کمی یا زیادتی جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کو اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے کریں لینے کے مل گیا اب جیسے جب چوبیس گھنٹے جو ہے اس کو جب استعمال میں لائیں جو ہے اس طرح کے دیتے ہیں بلکہ نفرت میں عورت کر دیتے ہیں اور نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لہذا ان حالات کے ذریعے یہاں پر عورت کا خیال رکھتا ہے نمبر آٹھ بیوی کی پسند کے اعتبار سے مردہ چاہتا ہے کیا بھی بات نہیں ہے کہ مزہ سوچے کہ شوق میرا شوق ایسا ہو میرا شوق میرے ذکر کرے میرا شوق میرے اس طرح کپڑے پہنے میرا شوق اس طرح بات رکھے میرا شوق اس طرح جو ہے بلکہ مزل ہوبد اللہ میں اباس ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے اچھی جگہ سے اس سے دیوار کے اچھے لباس اچھے آپ کو بڑے دورے اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اچھے کپڑوں کو اچھے لباس کو اچھے کروں جذبات ہیں یہ کے اندر بھی جذبات امید چاہتی ہے کہ آپ کو کتا نہیں لہٰذا آپ اس کی پسند کو ناپسند کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اپنی اپنی صحت گشت کیا کرتے بات جب جبوں پر شوہر کے جو رشتے دار ہیں ان کی ہمت نہ کرتے نہ چڑھے بابا خدمت نہیں بھائی بہن کو یا جو کھانا بنانے इस मामले में इस बात को ध्यान में रखी कि बीवी के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो शौहर की ना कि शौर के भाई ना के शौर के, के, के बहनों ना शौर के मां बाप की समझ रहे बाप आप बीवी अगर ले आए हैं शादी किए हैं तो अब उसकी जिम्मेदारी आपकी देख पा आपके भगवान وہ آپ کے ماں باپ کی اور آپ کے بہنوں کی آپ کے بھائی کی بھی اگر ہم لکھا کہ سے ایسا اور اس احسان کے بدلے میں کیا کرتا ہے اس کے ماں باپ کی طرف کی طرف کی طرف کبھی یہ آپ کو لیکن یہاں پر اگر کوئی یہ کہتے کہ مجھے آپ کے ماں باپ کی یا بھائی بہن نہیں کرنی یا یہاں پر شوق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق اگر وہ اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے تو الگ رکھتا ہے اس بات کہ وہ اپنی بیوی کو الگ اس کے مطابق اور اسی دور میں اسی دور میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سب لوگ یہاں پر بھی ہوتے ہیں اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ رکھیں اور دیکھنے میں بڑا لوگ ہے ہمیں اپنے ساتھ رکھو اور اگر آپ کو سڑک ہے آپ کو اپنے ساتھ رکھیں تو یہ کہا یہ کہا تھا کہ آپ کو بلا کر اپنے شوہر جہاں ہے وہاں آپ نے شادی کی اپنے ساتھ رکھنے کی آپ یہاں ہیں اور وہاں چھوڑ اور آپ کو سڑک ہے کہ آپ کو بلائیں اور نہیں بلا تو نہیں کر سکتے تو जा है, है आपकी खेदी और देता हूँ ताकि ये खत्म हो जाए सबसे पहले नंबर के बोलना कर टीवी शौभर आप ये बहुत सारे जगह पर خصوصاً وہ ہماری جو امپلائڈ جو ملازمت کرتی وہ کیا سمجھتی ہے پہلے برابر میں شاید وہ بھی کمانے میں بھی وہ بھی جاب اس میں جا ابھی یہاں پر سوال تو بھی, جاپسنی بھی, جاپسنی. بھی, بھی نہیں سوال تو بھی نہیں ابھی سوال کے کام سوال سبھی نہیں تو جاب کروا تو یہاں پر اعتبار جس نے شروع میں کہا کہ شوہر پر کام ایک دم یہ بہت کو اس نے دعوے کیا ہے تو <تصیح> اس اعتبار سے بیوی نے اس کی بات مانے اس کا احترام کریں اس کی خدمت کریں بلکہ یہاں تک یہاں تک بات ہے کہ اگر شوہر کو اس کی ورفی نہیں ہے اس کا نام بلایا جائے اس کا نام نہ بلائے ہمارے معاشرے میں دوسرے معاشروں کے اندر نام بلانے میں کوئی ضرور نہیں ہوتا اپنا الگ ہے اگر شور یہ چاہتا ہے بلائے تو بلائے بچے کے نام سے بلائے بچے کے باپ کے نام سے بلائے جیسے بچے کے نام سانگ ہے سانگ کہیں اس طرح کوئی سے ملائے یا کوئی اور لیکن اگر شوہر پسند کرتا اس کا نام بلا سکتی ہے یا مت دیتا نام بڑا سکتی ہے وہ بنانی ہے نمبر دو شوہر کی رضامندی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل کرنا شوریہ چاہتا ہے جی فران کے فلاں اسلام کرنا ہے میں چاہتا کہ تمہارا بھائی میرے کمیاں اسی طرح کی جاتی چائے میں شادی کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھے شادی سے پہلے چائے کرتا ہوں کے لیے سب سے افضل ترین لو ماں باپ ان کی ہمت بنا لیکن شادی کے بعد لڑکی ماں باپ کی حدمت اس کے لیے افضل نہیں شوہر کی ہمت اس کے لیے افزر دی. بلکہ شوہر یہ چاہتا ہے اگر كہیں مسئلہ اگر ایسے ہو جائے کہ شوہر کی خدمت اور ماں باپ كی حد ٹكرا گئی دونوں نے کر پایا نہیں کر سکتے تو وہاں پر کس کسی خدمت آنی ہوگی شوہر کی ارے شادی کے بعد شوہر کی, کی, کی, کی, کی کے کی شوہر کی خدمت کی خدمت شادی کرے شادی کے بعد شری طرح ذات کرتے ہیں کہ شوہر کی خدمت کو وہ اپنے ملازم کرے کسی کو وہ سب جانے ہاں اس کے بعد موقع کرے ماں باپ کی بھی خدمت کر سکتی ہے شو کی اجازت دے رہا ہے کو. نمبر اپنی عزت اور آبوں کی جس کے اندر دیکھی میں کے دروازہ ہے جو بے حیائی کی طرف انسان کو دے جاتا ہے اور جہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں وہاں پر الگ تعلقات کی براب سے نکل جاتے ہیں تو اسی وجہ سے پردے کو है ہے اسلام نے بہت ضروری قرار کیا جو اس طرح کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور اسی طرح میری شخص کے اندر غیر جوان تنہائی کے نام اللہ کے نشان ہوتا ہے جہاں پر ایک بات عورت جو اجنبی ہوں اگر تنہا تیسرا کام ہوتا ہے شیبان پوری قصے کے کے اندر خیالات فرمر شہور کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی علاوہ اسی طرح شوہر شوہر کے مال کی عبادت کریں شہر کی عزت کی عبادت کریں شہور کے عمال کی عبادت کریں سفار میں شوہر کے سلسلے میں زیادہ اب یہاں مجروبی کی طرف سے کوئی بھی چیز آگے بڑھ جائے <مالی> اچھی ہو، اچھی ہو، اچھی ہو اگر آگے اگر جا رہی جائے تو پھر وہاں پر خرابی لاتی ہے تو یہ زیادہ اگر ہو جائے تو سب تین ہزار ہو جاتے ہیں جو بہت سارے کمپنی پیدا ہوتے ہیں نمبر پانچ رکشتوں کی, ہیں جو اپنے کی ہیں جو اپنے احسان نہیں مانتے ہیں شاور بھی کرتے ہیں پورے سال کو مانے جاتا ہے اور اس ناشتوں کی وجہ سے گزار بنے انسان بند بنے اور کچھ میں جب دیکھو جو ہے بزل کچھ نہ کچھ تبش ہو رہا ہے شکیش کا ہے یعنی کیا ہوتا ہے اس سے تبش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیسے باہر کیسے باہر شروع ہوتا ہے میں جاؤں کر جائے جب جاؤں تو سمجھا گیا جاؤں تو اب اسے اب اب اجن طرح ہے اجن کیا ہے بولنے دو صاحب باہر یہ प्याज کے کاپر کے باہر کے نیا انسان گھر سے باہر آنا شروع کرتا اور کبھی کبھار سے باہر آنا کسی اور اس کو لے جانا جانا شو چلا سبق فون بنے کی شکایت جب تک باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو سکتی ہیں اس کو خود ہی جہاں سے ہوئے اور شوہر woh کی مطابق اپنے آپ نہ یہ چیز بھی انسان کو متنافطر کر یہ چیز نہیں بنٹ اور اس کا کم ہوتے خدا شوہر پسند کے جواب سے وہ اپنے آپ کو اٹھا لیں اور اس کے کپڑے خوشبوئیں اور نظر کرو تبیت خوش ہوگی تبیت خوش ہوگی کھڑے برانے کھڑے لدبو والے کی سماری کیا سماری وہ والی کھڑے کھڑے تو جو کھڑے گا گھر میں دارت ہوتا کیونکہ سڑھی میکسی میں پڑھی میکسی میں پورا گندہ اب آپ اس کی پکریت جائے جاؤں گے ہمیں آپ کو پڑھی اتنا وہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں مالو میں شب آ رہا تو استعمال کیا گھر میں اس کے بارے میں ہو تو شبد آئی مجھے ارے وہ اور اسے تو, تو اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو ایک دوسرے کو شریف کرنے so, <س�� _none> <haben> کے لیے موجود ہیں اور اختیار نہ کرنا چھٹی ایک اسے کو دوریوں کو لے جاتا ہے لہٰذا اسی طرح اپنے مسائل پڑوس پڑوس کے عورتوں کے تمام مسلم کو تباہ اپنے مسائل کو کچھ نہیں ہے سکتے اب اڑوس عورتوں کے لیے تو جتنا آدمی اتنا دور رہے یہ جو دبا کرنے والے مشورے میں اور جو ہے ان کے کام بھی ایسے ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں سے اپنے آپ کو رکھیں اور اسی طرح شہر کی آمدنی سے زیادہ مانگی شہر میں جاتا ہوں اب دیکھیں آپ کے بعد شہر کی آمدنی ہے کتنا افورڈ کر سکتا ہے اسی کے اعتبار سے آپ اپنے مسائل کو کریں اسی کے اعتبار سے جو ہے آپ اپنے اپنے جو ہے اپنے رکھیں آمدنی تو اب اب یہاں پر چھٹکارا پانے کی کوشش کرے گا یا پھر آپ کو راشی کرنے کے لیے مدد کرے کیا میں لاٹری میں یا شارٹ کٹ کے جتنے مسائل ہیں ان میں اپنے آپ کو تاکہ آپ کو چیزیں غلط ہیں جو آپ کی دے دیتے ہیں برباد کرنے کے لیے اور نمبر بارہ صبر کی کمی اور چٹڑا یہ خاص طور پر بہت ساری عورتوں کے اندر صبر کی کمی ہوتی ہے جذباتی زیادہ ہوتی ہے پھر اس وجہ سے چٹڑا زیادہ آ ہے تو طرح کنٹرول کریں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں جو جو آپ کے سو کر دیتی ہیں جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ہے صبر کے ساتھ سفر کے ساتھ مسائل کرنے کوشش کریں نمبر تیرہ آپ یہ نہیں کر سکتے چھوٹی چھوٹی بات اور شاد میں مایا لگی مان پاتے ہر وقت آپ کا سمجھتی ہے آپ کی زندگی کو برباد کرنے کا دہانہ ہے جو چھوٹے مسائل کر کے پر پریشان ہوگی وجہ سے اللہ ہمارے زندگی کی ڈیری سے آپ کی زندگی کے ڈیری کے اندر نہ ہوگا تو کیا آپ کرے گا کیونکہ یہ لفظ ہے کیا آپ زندگی کو اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کرنے والا لفظ چودہ شوہر کو شخیر جاننا کے بعد ہوتی ہیں کرنا اپنے شوہر کو جائیں اور اسی طرح بلائے نہ آئے تو اللہ کوئی نہ ہو تو اسی طرحری بات یہ ہے کہ خاص عورتیں ایسی بھی ہیں کہ اپنے کے دل سے پسند نہیں کرتی بعض ہماری بات سننے میں آئی قدر جائیں کرنے کیونکہ وہ ترقی کروں پڑتے ہیں کیونکہ وہ شوہر کے پاس شہر کی اہمیت ان کے دل و جماعت میں نہیں ہے کیونکہ اگر شوہر کا سایہ سا ہٹ گیا شوہر کا سایہ ہٹ گیا تو جو نشا کی جو والی ہیں اس کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ وہ ہوتی ہیں اور اس چھوٹا سا نشا فرمایا کوئی جو ہے اپنے اپنے اپنے باپ کو یا اپنے مال اولاد نہ دے اس لیے کہ اللہ اگر اس وقت اللہ جو وقت بڑی اللہ رکھے ہو گئی تو پھر اس کے بعد زندگی پر جو رہے اور رسول اللہ ساتھ کہ دوسرا سبق عورتوں کا دار ہونے کا کچھ سن رہا ہے زندگی میں گئی موجود ہے لے سی بات یہ ہے کہ مساوقات جو ہے بستر کے تعلقات کے اندر کمی یہ اس سبب کی وجہ سے اس کمی کو جو ہے خواتین کیا سمجھتی ہیں کہ میرا شخص محبت نہیں کرتی ممکن ہو وہاں پر کوئی ق وہاں پر کوئی سبب ہو جو اس کو نہ مانو تو اس کو معیار بنا کر یہ سمجھنا کہ ہے محبت کی دلیل بنا لینا یہ غلط ہے اب اس کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ آپس میں بیٹھ کر یہاں مسئلہ کیا ہے کیا پرابلم ہے آپس میں گسے کو یہ وضاحت کرے اس کو صاف کریں پھر مسائل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو اس متصل وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع سے کافی بڑا اہم بھی ہے کافی طویل بھی یہ موضوع ہے کہ تقسیم لے کر جائیں لیکن جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں لیکن ان پر بھی اگر ہمارے عمل ہو گئی تو ان شاء اللہ ہماری زندگی میں پیداو جائے گا ان شاء اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہمارے گھروں کے موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جائیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو دوبارہ بنا دیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی شعور اور بیوی ہیں ہمارے اور ہمارے ہمارے جتنے بھی ذخبات اللہ تعالیٰ نے ثبوت کے اندر مضبوط کے ہمارے جو پریشانی نہ دور کر دے اور طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ہما فرمائے ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری بکیوں کے ساتھ ہمارے کے ساتھ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور سرداروں کے ساتھ سب کو اپنے میں اس کے بعد والی یہ کیا افغان کا ہے اور سالانہ اجلاس ہمارے موجود ہے اور میں ہماری تصدیق میں لکھی گئی ہے آنے والی جمعرات کے بعد والی جمعرات کو ریاضت کا اخلاق اس میں وہاں پر شریک ہو سکتے ہیں شاید سواتی انتظامی وہاں بھی انتظام ہے محفوظ افغان کا علاقے کا ماں پر اختتامی اجلاس ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش کری تاکہ چھوٹے بچوں کا نہیں کرتی ہےک پہ بستر کے لیے چلی کی بیٹی بجے والا جگتا تھا اور خود ہی اپنے گھر کے اندر جو ہے روٹی پکا دی تھی خود ہی جو ہے بڑا ہی جب ہاتھوں میں بیٹھے غلام اور واقعہ مشہور ہے تشریح آتی ہے غلام آئے ہیں تو مطالعہ سب بات ہیں کہ جاؤں اپنے بابا سے گھو کے کو بھی غلام دے دے تو تاکہ تمہاری آسانی ہو جائے کر کے کارکرم اندر یہ تشریف لا کی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ موجود تھے تو آپ نے کچھ کہا نہیں لیکن آپ کی نظر پڑ گئی سب تسلیم ہو گئے بجم چھٹ گیا تو پھر آپ اپنی بیٹی دیکھا تشریف ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹی نے دیکھا کہ آئی ہوئی بابا مجھے پتا چلا کہ غلام آئے اور یہاں پر مثبتیں جو گھر ہیں تو اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے غلام کے لیے بھی آئی تھی پہلے غلام نے پڑے ہاں پھر آپ نے بنوایا کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر چنتا بتلا اس سے بہتر چنتا ضرور بتلائی کہا کہ جب تم ہماری خواتین گری کے خاص رسول اللہ رسولت نصیب فرمائے گی جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو تینتیس مرتبہ خاندان تینتیس مرتبہ پرندہ تینتیس مرتبہ چوتیس مرتبہ اللہ وقت پر یہ تم کہہ لو یہ تم کہہ لو تو اس غلام سے زیادہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور جب تم چھوکی جب تم صبح اٹھو گیمات کے ذریعے جسم کام سے رات میں سوتے ہوئے اس طرح کی اور بھی بہت ساری دلیلے ہیں جو گھر کے کام کاج کرتی تھی کسی کے بارے میں نہیں آگاہی رہے اور جنہوں نے سوال کیا ہے اس کے لیے میں دلیل ہمارے سامنے پیش کرتی ہوں دلیلیں ہمارے پاس یہی ہیں کہ صحابیات اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی اور گھر کا کام خود کرتی تھی شوقان سلسلہ جاری ہے ہر کافی جگہ ہر مہینے کی ہر انگریز مہینے کی انشاءاللہ جون کی چھبیس انشاءاللہ میں